سدا محمد المصطفى وعلى اله واصطفى وعلى آله أما بعد فاصبروا بالله خير بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إِنَّا أَحْنُ أَزَّلْهَ الزِّكْرَ وَإِنْ قَالَهُ لَحَاسِغُونَ استعانى الله استعانى وَفِي مَقَامٍ آخَرَ لَا يَجُوزُ قَوْلُ مَنْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُوَ يُوَاطِئُ مَنْ نَاصَرَ اللَّهَ ولو كانوا آباءهم أو أهلاءهم أو إخوانهم أو عسيرتهم أولئك في قلوبهم بسم الله صدق الله مولانا العظيم صدق رسول الله جل جلاله الله ولقى ذكرته وصلى على محمد النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلا والیا سیا لیا سو لمبا سالا لال سب گیا سیا کبھی لمبا اشلا گھو سلا والیا سی جی ہاتھ والعلم والصحاب اليوم نقرؤ بالرومي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على قرون قدوم اليوم عليه تحيه والصلاه والسلام مسجد ہم بھی مسلمان بھالو آج ماہی تھی انی تاریخ اور اس مارکیس تاریخ امت مسلم عظیم شخصیت مجدے دین و ملت امام سنت امام اش اشمد اضافہ فضلے بڑے میرے کابارک کے پچیس صفر کو آپ نے اس دنیا فانی کو فرمایا ہے تو ہل جذا تحت جس موزوں کے سامنے کو شاہ کرنی ہے وہ فکر فکر سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ یعنی مبارک اور پیش کرتے ہوئے خالص اسلامی افکار اور رضا کا مقصد ہے کہ احسان کی یاد تازی ہو جائے امر مسلم جو اپنا دا احسان عظیم ہے ہندوستانسلمان ہن کے جو انہوں نے احسان ہے کہ انہوں نے دن رات ہٹ کر کے ذاتی نقصانی خواہشات رکھ کے اور ماحول اور رسم و رواج نو ایک سے کر کے دین ہفت کی سچی اور سچی ترجمانی فرمائیے اور اسلام کی حقیقی روح جڑی ہے رو ہے تو ایک دا احسان ہے لہذا اس احسان کا بدلا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں دے اس احسان یاد کیا جائے انہوں دی یاد منائی جائے تاکہ اصل اپنے فراموش نہ لاکھوں دیا خاص خدمات نے پچھلے تو پچھلے جمع شریف کے اندر اور آپ کے حوالے دے اندر، کچھ رضی اللہ لا دے پالی سمجھے کہ انہوں نے خیر کر کے اس کو یاد کیتا جائے اور دا آؤ آؤ کہ کوئی حق نہیں سارے آن بھائی اس بندے نے اسلام دی ترجمانی دا حق ادا کیتا ہے فرادتا, فرادتا. یعنی جو اللہ بے اللہ بے رسول دا منشا سی ربول جڑا دیتا مزاج ہے بے عین ہی اسلام کا مزاج حضرت تل رحم اپنے اسلاق کو سمجھ کے تو بڑے سب اس بار مہم ان پرچار تو ہر شام دور دے اندر، پور دور ظاہری گل ہے ہر بندہ پکا نہیں رہ سکتا ہو جاتا ہے. کوئی حکومتی دا شکار ہو جاتا ہے. کوئی نقش و, و شیتان لگ کے اسلام تو رو گندازی کر ہے تو اللہ حکمارا کا ہر سو سال میں یا شروع ایک پیدا کرتا ہے جہاں اور جنہ لوگوں نے ملاوٹ ملاوٹا نو بھی واضح ہے اور جو سچا سچا دین ہے مدد کردہ اور لوگ دستا ہے کہ یہاں شخصیات ہر دل کا ونڈ کربنے بندے نے آیا تو کریم میں جی پڑھیے درد پچھلیاں کتاب کی بھی حفاظت کا ذمہ رب نہیں سی لیا تبدیلی کر دی گئی تحریف ہو گئی بدا گٹا دیا کچھ گٹا ہے دہار ایفاظت کی ذمہ داری رب جلال نے خود لیے تو حفاظت رب کی کرنی ہے توجہ رکھنا د ملاوٹ اضافہ رب ہر دور ہر دور اور بارش دیتی حدیث بھی کہ اللہ تعالی نے شروع تو آخر تک حق آ جماعت اس دے آسمان دے زمین ضرور رکھنی ہے ایک حق آلی جماعت افراد حدیث زیادہ کی کوئی تعداد نہیں دسی گئی کم از کم ست دسے گئے کم از کم کتنے دسے گئے ست بند زمین کم از کم ست بندیاں تو خالی نہیں ہوئی گٹ تو گٹ سات بندے ہر ہاں آرتی ضرور رجوع نے اور رح گے <سلام> سو ہو جان جو ہندی سرمایہ کم از کم سات بندے ضرور دردی کارے اس دھرتی سے ہاتھ آ جیڑے رب کے دین کی حفاظت کرتے حق اور بھی آیا کہ چالی بندیا کا بھی آیا ہے چالی بندے ہاتھ آمین ضرور لک حدیس پارٹی کا ہے کہ کم از کم سات بندے ضرور ہاتھ والے لڑے لکھن گئے یہ کدھر حدیث نہ ہو سر من چڈو یہ حدیث ہے ندی دیدار فرمایا ہاتھ والے کون نہیں ہوئی میرے شکر والے بندے بھی تھوڑے ہو گئے اتو پتا ہی چلے اس آئت تو حدیث تو ہاتھ ہمیشہ چھوڑے درے دیا ہاتھ اور رب قرآن بھی جگہ تو خبر آیس نمبر سو سورت مائدہ. سورت آیت نمبر سو بابو پلیس اور پاک برابر نہیں خبیص اگر چاہن پلیسا کی اکثریت عجیب لگے لیکن برمایا جب پاک کوئی گلا نہیں دے آ رہی میں گل کرنا ہو سوال کا جواب دو امام احمد رضا ہزار کتنے کے لب کے دے میرے گلا نے اور سری بخش میری گلو نہیں ہر بندہ ہر اکثریت کچھ رکھا جا ہر نبی جس امریکی اللہ تعالی نے جن جس کو نبی سنگے نہیں کیپ سارے گما کی حاضری دینا یا بابو کے خدا کو نہیں بھائی ہے دلائل دلائل دلائل دلائل امتی لکھا کروڑا شہد جمہوریت درد ہے یہود نسارا نے لانت اس پورن بھی جمہوری نظام فارے ایک دی مننی کہ سارے دی مننی. ایک دی مننی. ایک دی مننی. نا نبی ہر لکھا جمہوری نظام نبی نو شاہدہ امتیا لیکن سارے نبی پیر ہے سکتے مرید ووٹ کرائیے لکھ مرید کیتا کرو تھی آخر کیونکہ قانون جمہوری ہے پویںبی بشر پاوے لیکن جوہلی ہے فرشتے والا نہیں انسان کدھر لیکن مینو دس وہ سوا لکھے اربا خربا لا تعداد کسانا خاص جماعت ربیڑ نہیں کہ زیادہ اچھا سارا حکم ہوا ہے میلہ ہے وہ ملائے کا بھی وہ روسو لے وہ نے سارے ہی مان لیا رب سے سوڑے نو منو ربڑیا نو دیہات والے منو سمبی آپ فرما پہ بھائی جی چالیس کوئی کاری جماعت شامل <سؤال> تک رہے گی نا <سؤال> چاری ہوئے کتنی یا تھی یا کم از کم سات <سؤال> بندے ہوتے رب کے سیل <سؤال> کی حفاظت کرنے میں گل اللہ اللہ تعالیٰ لے تو کلے کلے تو کر رہے ہیں اور ڈیٹی رب, دی رب, دی او رب, رب لائیے اور جنہ دی رب ڈیوٹیاں لائی خدا کی دی کسم دیا لگی نے اور اللہ تعالیٰ دنیا دی ہر کے محفوظ رکھ دیں میرے کو بتی جان چکو آلہ حضرت نے جڑی کر جمانی شریعت کیوں چیز کوئی بریلوی بھی, بھی نہیں بچتا کوئی رضوی نہیں بچتا کوئی سنی نہیں بچتا کوئی تو مراد تومراد بریلوی او, او رضبی بریل جہا شریعت پٹڑی تو ل شریت نہیں ہوں بندے کی اپنی محنت ہوں شریعت دڑا بازی نہیں کرتی شریعت کرتی ہے جب چور چور ہٹان اسلام اسلام نے فرمایا میری فاطمہ بھی چوری تو بی بی نہیں سی کرنی گھر جس کو چلنا سی صرف خدا نے اتر رہی ہے یک طرفہ فیصلہ ہاتھ چومن پیر چومن آلہ حضرت منا امام محمد فرنس کرن آرے. رضا کانفرنس یوم رضا منا ستا چوک کے ویسنا تین حضرت فتوی نظر <t momento> پتہ چلتا ہے کہ جڑا میرے مسلک دا خالی نہ استعمال کرے باقی شریر دیا دشیا اڑائی جاوے تو میں ادارے بارے فتو نرم دیا نا تے چلے گا بریلوی حقیقی بن جائے گا جڑا ستوے تو لوگ گا شریت کی پٹری تو ہٹے گا حفاظت بھی میں کرنی کی مطلب یہ مرد چڑ کے جنہاں نے نہ کسی کا لالچ ہونا نہ کسی کا ڈر ہونا سارا حض رخصیات نے جنہ دے بارے عرب اور عجم عرب عجم دو ہی نے عرب اور اجب تمام علماء نے ایک فیصلہ دیتا ہے کی انہیں فرمایا ادارا ایسا احمد رضا رزاحب اللہ فرما دے جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ امام احمد رضا کی ذات اور امام محمد رضا کے اقائد افکار سے وہ محبت کرتا ہے تو لو کہ وہ پکا اور سچا سنی وگنی ہوا حضرت نے پتاوا رسویا کی جیڑی پہلی جیل سے پہلی جیل اندر عمارت موجود ہے کہ اگر کسی افکار نظریات رضا کی ذات ہے میرا بھی پیار ہے اور جو آلہ حضرت نے اسلامی نظریات پیش کیے پرانو حاصل کے اندر مینو فکر رضا پیار ہے اگلی اگلی لکھیلسل آدھے مسلمان مسلم مسلم معلوم کرنا بے دین دا, تے بے دین دا فرق سنت دی تعلیمات پیش کرو اگر امام رضا دے افکار نظریات نہ متفق لو مسلم امام احمد رزامات کو ہٹ دے تو مل نہیں گل کی فرما نے احمد رضا شہد کی اپنی گل کر یہ کسی کو کچھ نہ کہو ہر ایک کے ساتھ مل جاؤ تو میں کہ ہم ملد ہیں ہم زندیق ہیں ہم بے دین ہیں جب سارے رڑ جاؤ تو پھر بریلوی رضوی کیوں آخاؤ وہ تو فرماتا تعلیم نے احمد رضا شہد دی او مکھی مٹھاس کا جواب بھی کوئی نہیں اور مکھی ڈنگ کا جواب بھی کوئی نہیں مٹھاس آحمد جواب بھی کوئی نہیں یار رسول سو... آج سو آنو کی پتہ لگنا سی اس کے رسول کی خا مل کی ہستی نہ <تصفح> میں کلام اختیار کیلا حضرت دی فکر رضا اور ذکر رضا میں چند شیر پیش کرنا ہوا اگر اعلی حضرت کا رسول اور محبت کے رسول خدا میں خدا کی کسم کر کے آنا حرف آخر ہے تو فرمانے احمد رضا شہد کی وہ مکی ہے جس کے شہد کا بھی جواب کوئی نہیں جس کی کیوں کہ ملک کے سفن کی شاہی خوش کو رزا مسلم امام احمد بھی پکی گل کوئی نہیں اللہ اور مننا پے گا سال یہ گل مننی پے گی کیونکہ کن کے رضا خنجرے خون خار بار برتبار مان احمد رضا قلم نہیں یہ سے کہہ دو خیر منائے نصر کرے فرمانے لے اللہ رسول دے اللہ رسول کے دشمنوں دین دشمنوں کو کہہ دو خیر منائے شار نہ کرے اگر اشار کیا تو احمد رضا کا قلم چلے گا پھر تمہارا شہرزہ سمندروں پار جا سکتا ہے اور آر نہیں آ سکتا اور <سؤال> ہوئے اسی طرح ہوا <سؤال> آج آج آج ہاں انہوں نے سونا جنگل رات اندھیری چھائی پتلی کالی ہے اور سوبے والوں جان رہنا چوروں کی رکھوالی ہے بولتے نہیں ہے。اے ضرورت تو تیش آئی سی آپ نے پیش آئی جد حضرت سیاسی پارٹی سیاسی مذہبی پارٹی سیاسی مذہبی پارٹی توجہ رکھنا ذرا ایک ہوں سیاسی سیکولر پارٹی جو مذہب کا نام ہی نہ لیا ایک ہوتی ہے سیاسی مذہبی پارٹی جد یہ بنی الرب جنہیں نا رکھا گیا ندوا ہوا اتحاد چوروں کی رکھوالی توجہ فرمایا کہ جاگتے رہنا سنی بن کے ہر حالت بچا بولتے دے دے ہر حال کرنا خلیفا ان کوئی مسئلہ آیا ہزار سرت دفرلوی افا نے وہ بھی رل گیا بد, بد, بد انہوں نے بھی گستاخا کر لیا ہوں پہچان کی رلنا جی دے آپ نے فتوا شو کر درمایا جو بد بدم گمراہ اتحاد کرے گا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا ایک بندے نے عرض کی تی حضور اگر فتوا یہ ہوئی دیا تو پھر تو ہندوستان میں مسلمان لگنا ہی کوئی نہیں اب جو سنوے ہر طرح دلاوٹا نو گارا کر نہیں اور آپ نے فرمایا ہم نے شریعت مستفا کو بچانا ہے چاہے پوری دنیا میں ایک ہی مسلمان واقع ہے کیا بچانا ہے تو کی باروں جب ملاوٹ آ جائے اتنے پاکی کا مذہب مزبت، بد مذہب کی ملاوٹ ہو جائے تو اس ملاوٹ کرا گلا تاں پھر جو بچانا یا اسلام بچانا بولو نا یار بولتے پیو نماز نہیں میرے پیچھے پڑھنی تو نہیں پڑھنی میرے پیچھے میں کہڑا تر پیسے لیا میں بولو در اسلام بچا چاہیے گند کوئی تلاگا پاک ہے اسلام آدھا ملاوٹ اسلام آدھا جن دس درم کی چوری کر لی دس درم دی سو کو مارو سو بولتے نہیں آ رہے اسلام کبیرہ گناہ کر لے رزو موقع سے پچھا لگا جانا اج پتا نہیںڑے دن آسمانی دین دی چلتا نہیں دی گلا چل آسمانی دین کیے. صحابی تا ہک نہیں مان تے تین صحابی رسم تمو کچ نہیں جا سکے انہاں ازر بھی پیش کیتا رب دا حکم آ گیا محبوب جی شرکت نہیں کیمام پتیلے کوئی نہ بولے رب فرما ہے رب دے حبیب نہ بولنا صحابہ کوئی نہ بولے نمازی نہ تنگ ہو گئی <سلام> چالی دن دو روپئے تے چالی دن رو جنگلے گئے صحابہ خواہ دی گلا کرنا ہے. حکم رسول دے نہیں بنے خالی شرکت نہیں کی تھی تو رب دل رب دل رسول نے حکم بھی دتا نہ بولنا انہوں نے بولنا بول آسمانی رب کی دسیا رب تبول रूगरदाली करे सजा एजे जी ओपी नहीं पा नहीं मसला पिछले दौरा चवे हों शरी पटड़ी सो उ थोड़ा जा सारे ओ बॉट कर दें दे डर बीमार होवगा मर जावा कबल कोई नहीं बनाएगा चलाना कोई नहीं पड़ेगा فورن توبہ کر کے مسلمانوں کی چود لائیاں نے انہوں نے مٹھی بری ان لائیاں انہوں نے دیا شروع کر دین دیا بجائے دور کرنے جبیاں پائی جس وجہ تو حالت اس اسکئی ہر کوئی علاقے اللہ رسول کی گل کرے دیا دینا بائی کاٹ کرو یہ نواں جم پہ ہے خوبریج بری خوب ہوا کیا بدل جاتا ہے رسول گی پٹا لا دے کا مثال دینا میں لے تو لےٹ ایک بجے کسی طرح بندے آدھے آخر تک اگر میں بندیا کی ریاست کروں گل بھی نہیں کر سکتا اگر میں یہ کہ سارے آ جان گے تقریر شروع ہو سکو ایمان فیصلہ کرو ای بندے آخر تک آدھے رہے تو یہ مطلب ہے بندیا کا خیال نہیں کرنا جو شریعت بیان کرنا غلط کیا یار ہاں اس طرح جماعت دو سرے نہیں ہوتے جے امام دکاندار جی رائے ہک ہو سکتی <تصفح> امام بجے جماعت ہونی ہے وہ آخ کہ میں تو ٹائم دیا مونی صاحب میں چھ بجے واپس آنا <تصفح> چھ بجے <کراؤ>. توجہ <تصفح> نہیں کی سارا نے پابند امام کرے بھی بج کے آ رہے ہوں دلے. اسی طرح بلا جی چار رگاطا چار رگاطا ویسے سارے کی مرضی نہیں چلنی شریعت کی مرضی چلنی خیال یہ جی مروڑی جان جی ستوا لا مسئلہ خراب ہو جائے گا چلو ان خاطر شریعت موڑ لو بندے جدھر جانے نے تی شریعت پچھے پیچھے فیری جاؤ بھائی انہوں کا ہر کام شریعت اسپرا ہونا ہے اقبال کی زبانی دساں جدو سونا بھائی مولک یہ اٹا قرآن حتیس نو عوام پیچھے لا بیٹھے میرے پاس کلندر سی جی اور کلندر آدھے سیدی گل کرے نہ ڈرے سے نہ لالچ کرے سی بجوا دے ان خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس قدر ہوئے یہ مردان حرم یہ فقیر حر حرم یہ مسجد فقیر امام اے خطیب اے جناب علم مفتی کس قدر میں تو بھیک ہو گئے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے یہ عمت پالی جن پاکستان کی فکر دیتی سی توجہ نہیں کیل دوستو قرآن نو نہیں بدلنا بندے بدل بدلنے نہ بدلے نہ بدلے پران ہے ظالموں کے پاس بیٹھو ظالموں کے پاس یہ کافر کتاب نہیں یہ کتاب نہیں یہ مو گنہ گار گلوب جب یہ گناہ کر کے اپنے ظلم کر لا کا رب کافر منافک محبوب نہیں غلامی بھی سفارش کرو تسی بھی سفارش, میرا رسول بھی سفارش کرے تے رسول نے سفارش منافق دے کافت دے نہیں کرنی گنہگار غلام دی کرنی. بندہ باغی گار ہو سفارش یا شفات تو بچوں نہیں کی سو نہ استفارے ہے نہ شفاد ہاں مجرم اپنے آپ جی شرح سمجھے سمجھے حرام حرام سمجھے اسلام نو اسلام جیڑا بھی ہو رب بھی مہربان ہو ہے رب کے حبیب بھی مہربان ہو جائے جب اپنا مت جا سبحان اللہ کو گل سمجھ آ گئی کوئی نہیں آ گئی ہور لمی کر لو یہ شریعت ہے نہیں دے مولوی دے پیچھے پیچھے لگی جائے جو مولوی کی دی جائے وہی شریعت بنتی جائے نہ مولوی عوام نو شریت پابند بننا پینا شریعت ہر دراز بندہ بنے شریعت, شریعت مولوی پیرا پابندی ہے ہے کہ ستواہ نے رشاد فرمایا شریعت خلاف شریع کر رہے میں بارے نرم فتوا دینا ہوں میرا کیونکہ پی سال کا تجربہ میری لاہور پنجی سال شروع ہوئے میں ری پڑھنا چاہتے اور دور نہیں واجن روڈ میری گلوجو نہیں کی بلا اور میرے رشتہ دار بھی, بھی, بھی, بھی میرے پلیٹ بھی پڑے بھی لیکن جب گل فتوا رضو کی آئی آلہ حضرت کی حضرت فتح بڑا رکھ رہا ہے رزوی نہیں کیوں بریلی تو تے رضا تو رضوی میری گل سے توجہ نہیں کی منافق نہ بنو کام کرو جی رضوی تے بریلوی بننا سنات سے لے جاؤ پچھے نہیں جمن ہمیشہ لڑتا کھا کو منکر بن رہے میں لگا سمجھ چود رب رب سونے دی گل رب خدے مطلب ہے کہ نہیں یہودیاں اعتراض کیتا جد حضرت السلام پیدا ہوئے اپنی بندی نو فرمایا تے تا تک میں چپ کا روزہ رکھے بچے والے اشارہ کر دی آخر جباب رب نبی اللہ علیہ پنگوڑے دے بول پہ ہو گیا میری گل سن جدو اتراز کیتا سی رب چاہتا فرق کر چڑتا نو کہ فیل میرا ہے، فیل میرا ہے. رب کا قرآن میرے پاک رب لیا اے حضرت دی رب آت ملے سرد نو بغیر ماں باپ کو پیدا کر سکتا ہے اور عیسا نو بغیر بات کو کیوں پیدا نہیں کر میرے مولا نے دلیل احترج کر ہے کہ حضرت اسلام ناپ نے کہہ پیدا کرتا رب نہیں رب نہیں اپنی قدرت رب دے پھر احتراز کرے رب نو خرگ کر دینا جواب میں دلیل ماں سے ہے نا تو بل باپ دے پے جہاں تا باپ آزم علام ہے پیو ایسا بنیا پی رب دلیلے بوسا بند تو سنت کی بنی سنت جدو گل کیتی جائے نا ابو ٹان ٹان سنت, دی سنت دے. دلیل دے. کی اتراز دے دے نہیں رب کی کرو اتراج کروسی سنتے نہیں دے ہی نہیں دی کے کے کے بارے بارے میں امام مسلب سرکار جدہ بیان کی لحاظ رکھا نہیں سچیار اور ہندوستان اور لما جو حالات کی گل نہیں میری گلو جو نہیں اور دوستانے گرامی موجودہ دور ہے اپنے جہ مذہب کے ذمہ دار اوا ہین فر فکر تو ان زریات تو ان کے آہار تو کئی ان کے نام لیوا وہ بٹکے ہوئے نے راہ تو ہوئے اس واسطے وہ نشاندہی ضروری ہے فکر لگا کے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے کھرا کھڑا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا جو بد مذہبوں سے اشتہار کرے وہ اہل سنت و جماعت سے باہر ہے جماعت سے, سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے سولہ سو بی, دی بی, بی آخری نشانی آپ نے لکھیے سنی وہی ہوگا جو گزرا خوشے میل اتحاد نہتفاظ نہ کرے اگر وہ اللہ رسول اور دین کے دشمنوں بہت من اور گمراہوں سے اتحاد رکھتا ہے وہ سنی ہو سکتا نہیں ہو سکتا اور اللہ ناس مجدد بنا کے دا فرما میں چند شیر تفصیلات ہوئے واللہ آپ نے ثواب کے متعلق تو باقی ان شاء اللہ تفصیل چند اشار آپ پیش کرنا میں یار کرتا بھائی حضرت اپنا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ احمد رضا وہ شہد کی مکھی ہے جس کے شہد کا جواب بھی نہیں جس کے ڈر کا جواب بھی نہیں ہر شہد اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دا عشق رسول بولو کہ خدا کی قسم کر کے آنا سلام تو سلام دے عشق کی گل کریے تو جدو آپ حالا کی جان کی تھی تو فرمایا بایا بایا بایا بایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل تو حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے فرمایا ای محبوب وہ ایسی عظیم جگہ ہے اگر ہو سکی اپنے گناہ نات پیر نہ رکھی سر سے بند چل کے جانا اس کا اظہار ہے جی آپ گئے امرحٹ سے کنڈا پڑ گیا پیرس کیا کام آپ میری جان میرے دل میں رسا تیرا فرمایا کہ محبوب نے دردیا اور تیری نوک نرم احمد رزا دا پیر سخت پیر چھب کے نوک گئی ٹوٹ محبوب کے در کے کنڈے کی بے عدبی کدھر نہ ہو جائے محبت اللہ محبت حضرت والے قلم ادھر بھی دشمن احمد پہ شدت کیجیے دشمن احمد پہ ٹکٹیں نہ دیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجیے آپ حسط ہے بیان کیا بھی بیان ہے غیرت امام احمد رضا نو بھی بیان کیا ادا میرے سو بھی بڑی نظم اللہ چھٹی بالکل چپ رہے وہ بس اور جایا رولی سنیا کا ماڑی رو بریلی داج دے کاجل تفر مافل تک پیارے سنیا ماڑیا رو بریلی داج دے نبی دچا احمد رضان عشت نبی دحمد رضان کی تا ممتاز آزری نے تائیوں شہاد جان پیتا جان دے کمائی ساری پو سیا نمایا روبری ناج تار وغیرہ جان جاننے ماری سبحان اگر فرما نام خدا اردب یارو احمد رزا رب کیا سکھایا ستوا گیا ہزار رب تب نام دیوارم کیسے کر دربار دیا دیواروں دیو، سے یا مسجد دیا دیواروں دیو، سے لکھنے کیسے نے جواب فتح جس نمبر دتوی ہے جمبر ترین موجود ہے فرمایا مسلے حس کو بہت زیادہ فرمایا جد ان نا پاک نام پانی ہو پانی نال لگ کے برس کا ہو جائے گا جدو پیر گا بے عدبی ہو جائے نام گل کرے مسجد روڑی جی جس کانے قلم رب دا نام لکھا جائے اس قلم ند گڑنا ہے نا اندر تراشا سٹنا نہیں ہدب والی تھانگام سو سا را شیرے کا پانی سجا کستا ہے یارو ہندوستان خلیفا کون ہے ہندوستان نے فرمایا بریلی ہے میری گازے دو جو نہیں یا بیلی دی اندر احمد رضا یہ پھر میں اوشیر بنائی ہے درابون سبحان اللہ نام خلادہ عذب یارو احمد رضا سکھایا روز البران ہندلہ خلیفہ خنوب بنا میں حیثیت بیان کروں باقی شیر ان شاء اللہ گا کہ آلہ حضرت کی حیثیت کی ہے ذرا بولتا سبحان اللہ محدود امام تے امام بھی فکی بھی ہے خبر تو نہیں کی موہ امام فکی ہے موہتر آلے سب کچھ نم نہیںمام ہےقی ہے نہیں سا سان مان کیوں نہ ہو سکی کے اکبر پالکی تے پال چار بندے پھڑ دے سن جل سی وجہ سے لے جانے سن ایک وار ایک سید صاحب پالکی نو پڑ لیا موٹا دے د چند قدم چلے چاہیے سارے سید سا وہ پھر آخر دسنا پہ آپ نے پوچھا حضور میں سر فرمایا اور پو جا چلے میں تو اللہ بہت بکری دوستو یہ ہر شعبے گا خدا دی قسم میں تین ہر مدد اپنے آپ ریلوی بولتے پے کتنے رب رسول <سؤال> دا نام کتنے یارویں لگ پڑھا کتاب حضرت بیمار لگر منگایا ختم یارو ختم پڑھا تقسیم کر رہا تھوڑا لنگر ڈگ پیا حضرت نظر پی چار پائی تو بیماری تھی حالت اٹھے اٹھ کے ہاتھ نہ چکیا, اپنے مو چکیا مرید آتے نے حضور سان فرما دے فرمایا نہیں نا پیر جی بے ہوئی, ہے. ای ای ہوئی ہے کہ یہ منہ نہ چکیا جائے سچ کمی نو کدو نسبت ان پاک اپنے آپ ریلوی سے سننی پتا جی فن کر کے آنا دکھنا گل بات کرنا وا اگر چاہتے ہو اتنے بھی نجات ہوئے اگلا جہان بھی سمرے تو سو رواجہ چڑتے منت نے آج اینی سفر پنجی سفر حضرت مثال ہے اپنے اپنے گھر ختم دیوایا جے اور اس مرد خدا کا احسان یاد کرے دے اور ان آج آج انشاء آل اللہ حضرت اپنی جامع مسجد میں لکھی ہے وہ بھی پیش کی جانی ہے باقی جو گلاسی افکار نظریات دے حوالے دار نے وہ بھی پیش کیت جانا نے تمام افراد اس محفل پارک عشاہ کی نماز تو بعد تشریف بھی لے آیا حا پگتے نہیں اگر کم از کم اث دین دی خدمت نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں نا دل ہوا تنوایا جدو رب دیک بند کا ذکر ہو رب کی رحمت نازل ہوں اس واسطے دلخصوص ساری دنیا کے موسم نے لیکن نے حضرت دا اس بندے ہو ہر گمراہبارک وطالعہ سامنے قدم سے چلنے کی توفیق اور